الح وقفا سلام و اللہ ابادین الصفا ام بعد بات چل رہی تھی کہ ہر انسان کو مرنا ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور پھر وہاں ہمیں حساب اور کتاب دینا ہے ہر ہر لفظ کا ہر ہر لمحے کا ہر عمل کا زندگی کے ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے اور جب ہمارا حساب ہوگا تو ہمارے اعمال حساب کے متعلق ہمیں اللہ تعالی نیکی اور برائی جنت و جہنم سے نوازے گا اور یہی انبیاء کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ہے ہمیشہ آپ اپنے آپ کو نیک امال کی طرف آمادہ رکھیں برائیوں سے بچیں اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کے تعت و فرما برداری میں گزاریں اور جب میں نے حدیث بیان کی اس کا خاص خیال رکھیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں پانچ سوالات جب تک انسان جواب نہیں دے دے گا ان سوالوں پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے اس کا قدم ایک انچ اللہ تعالی کے پاس سے نہیں ہن سکتا وہ پانچوں سوالوں کے جواب پانچوں سوالات ہم نے نقل کیے اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق فکر فرمائے اللہ حرب العالمین نے قیامت کا مقصد بیان کر دیا ہے اللہ حرب العالمین نیک اچھے برے اعمال انسان دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ انسایہ جو کچھ انسان نے دنیا میں کوشش کی ہے اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ لے گا اور اللہ رب العالمین نیک لوگوں سے جب خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالی جتنا وعدہ کیا ہے نیکیوں کا اس سے بڑھا چڑھا کر کے اس سے اس کو عطا کر دیں اب اگر کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دے انکار کر دے آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یقین نہیں رکھتا شک شبہے میں ہے اگر آخرت پر اسے یقین نہیں ایمان نہیں رکھتا تو ایسا انسان کافر سمجھا جائے گا مسلمان نہیں ہو سکتا وہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بل آخرت یہ ایمان بالآخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے حساب کتاب پر ایمان رکھنا ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے آمن تو بلّہ و مناقت ہی و قطب ہی و رسول ہی ولقار خیر خیر و شرح وا بادل مئو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک رکن ہے اگر کسی نے بہت ساری چیزوں پر ایمان رکھا لیکن آخرت پر ایمان و یقین نہیں تو کافر سمجھا جائے گا اور دلیل یہ ہے کہ ابولا عالمی فرمایا ذام الدین کفرو الب اصو ال بلا انبی لتب اصن سمۃ ماں امل تم وزا علی کا علم آخرت کا پر ایمان نہ رکھنے والا کافر ہے دلیل کیا ہے تو شیخ الاسلام دلیل میں سور تغاب ان کی آیت نمبر سات پیش کرتے ہیں جس میں اللہ نے شاترمایا زیام اللین کفرو الن یو آسو کافروں نے یہی سوچ رکھا ایمان اور یقین رکھا کی مرنے کے بعد کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا اس بات پر انہیں یقین ہوتا اور ایمان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے لیکن انہوں نے اس پر ایمان تو نہ رکھا بلکہ ایمان کیا رکھا زام الدین کا فرو اللہ یعصو. کافروں نے اس بات کا خیال رکھا ان کا خیال یہ تھا ان کے نظریہ یہ تھا کہ اللہ یو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے ہم یہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا اللہ نے فرمایا کل بلا و ربی بھی آپ ان سے کہیں نہیں کیوں نہیں میرے رب کی قسم لتوب اصلنا قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا سب ملا تو نب ان تم جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اچھائی برائی سب کی تمہیں خبر دی جائے گی تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا بڑی اہم آئے تھے قیامت کے دن ہر انسان کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب لیکن اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان بالآخرت آخرت نہیں رکھتے تھے ان کا خیال یہ تھا ان حیات ننیا ومانحل بس ایک دنیا کی چند روزہ زندگی ہے کھائیں پیئے اسی میں مست رہیں مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہونا ہے یہ کافروں کے وقالو وکالو انیا اہ حیات نہ دنیا کافروں نے کہا صرف ہی دنیا کی زندگی ہے جتنی مدے اڑانے اڑا لو اب اس کے بعد کوئی اور زندگی ملنے والے مرے ختم ہو گئے مٹی میں مل گئے اب نہ قیامت ہے نہ حساب کتاب بیکار کی باتیں آپ لوگ ڈرانے کے لیے کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی قیامت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا وَلَو تَرَا ولا ارا از و کف والا رب کالا بلاحق کالو بلا و ربنا کاش آپ دیکھیں جب اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو قیامت پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ان کو جب کھڑا کیا جائے گا تو کہا جائے علیہ شہادہ بالحق حق اب تم بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ الحادہ بالحق بتاؤ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا نہ حق پر ہے حق ہے یا کہ نہیں اب کہیں کہ اللہ ہاں بالکل حق دنیا میں جب رسول نے رسول کے وارشیر نے ان کافروں کو آخرت کی طرف بلایا آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو کہنے لگی انہیں اللہ حیات نہ دنیا نہ دنیا ومانوسی لیکن جب قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور چہنب میں جب اپنے رب کے سامنے پیش کیے گئے اللہ نے پوچھا لئی بلحت اب تم بتاؤ جی قیامت برحک ہے کی نہیں اس پر ایمان لانا ضروری تھا کہ نہیں کہیں کہ اللہ تو نہیں یہ بالکل حق ہے اصل میں دنیا میں ہمارے سمجھ میں نہیں آیا فضو العذاب آداب اللہ تعالی فرمائیں گے جو تم نے کفر کیا تھا آج اس کفر کا مزہ جہنم کی آگ میں چڑھو اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے قیامت کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تردید کی اور جگے بجگے قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی لوگوں کو یہ سوچنا کہ کی بھائی کیسے زندہ کرے گا کیسے ہوگا تو بات اصل یہ فضول کے سوالات ہیں اشکالات ہیں مرنے کے بعد زندہ اللہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان نولہ کل شیخن قدیم اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت بنتا ہے اللہ نے فرمایا تم کو قیامت پر قیامت کے دن زندہ اٹھایا جانا حساب کتاب لینا یہ تم کو بہت تعجب ہو رہا ہے بڑے اچمبھی کی بات ہے تمہارے تمہارے عقل میں بات نہیں آ رہی ہے ارے کیسے اللہ زندہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایک چیز کافر پھر یاد رکھو وہ خل کا سمئی دہو احمد اللہ ہی نے شروع پہلے تم کو پیدا کیا پھر اللہ ہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا وہی اور دوبارہ زندہ کیا جانا اللہ کے لیے اور زیادہ آسان ہے پہلے پیدا کرنا زندہ کرنا وہ تو کچھ مشکل ہو سکتا تھا اسے اس کہیں زیادہ آسان ہے دوبارہ زندہ کیا جانا پھر رب العالمین نے فرمایا نل نہ جیسے ہم نے پہلے ان کو پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ پھر ان کو قیامت کے جنم اٹھائیں گے اور ان سے حساب کتاب لیں گے لخل کش سما ارض بلکہ رب العالمی نے فرمایا لخل کش سما وات ارد اکبر خل ناس یہ اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان بغیر سطور کے اتنا اونچا خوبصورت آسمان دیکھ رہے ہیں آسمان کے پیدا کرنے پر تو ان کو کوئی تعجب نہیں ہوتا اتنی بڑی زمین اور زمین میں پتا نہیں کیا کیا چیزیں اتنی بڑی زمین کا پیدا کرنا تو ان ان کو کوئی تعجب نہیں ہوتا تعجب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا ہم مر جائیں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اللہ فرماتے سن لو لل کچھ سماوات ار اکبر من منخل الناس زمین اور آسمان کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل اور زیادہ بھاری عمل ہے ہم نے زمین اور آسمان کو جب پیدا کیا تو دوبارہ تمہیں پیدا کر کے حساب کتاب لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح سے بہت سارے دلائل ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی پیش کیے جا سکتے ہیں قرآن نے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے الحمدللہ ہم اور آپ آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ذرا آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوتی آخرت کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایمان بالآخرت نصیب ہوا لیکن مشکل یہ کہ ہمارا اور آپ کا ہمارے اور آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی حساب کتاب کا ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس سے ڈرتے نہیں ایمان تو رکھتے ہیں معلوم ہے قیامت آئے گی حساب کتاب دینا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں. سب کچھ سمجھتے ہیں دنیا کی ساری فکر ہوتی ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی انسان اس کی فکر کرے نبی علیہ سلاط صاحب میرے ساتھ روایا الا ان سلاق اللہ الغان ایک موقع من خاف فقت ادلجا ومن ادلجا فقد بلغ المرندل الا ان سلعه الله الغاليه ان سلعه الله الغاليه ان سلعه الله الغاليه ان سلعه الله هي جننہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اپ نے بڑی تصویر دی فکر آخرت پیدا کرنے کی آنے فرمائے لوگوں من خاف فقد عدل جا جو انسان اللہ تعالی سے جو انسان دشمن سے ڈرتا ہے ایک تصویر دی اگر گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گاؤں کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا لشکر بہت بڑا بڑی فوج دشمن لے کے کھڑا ہے اور رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ رات جب ہو جائے تو رات کی تاریکی میں وہ حملہ کر کے ہم سب پورے شہر کے لوگوں کو تباہ کر کے دشمن اس طرح سے آ کے بیٹھا تھا گاؤں والوں کو کسی نے بتا دیا کہ بھائی گاؤں والے ذرا ہوشیار ہو جاؤ یہ بازو میں بہت بڑا دشمن لشکر موجود ہے تیار کھڑا ہے اور رات ہونے کے انتظار ہے جیسے رات ہوئی تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے تو اللہ رسول نے شاط نمایا جو عقل مند ہو گئے من خا فا فقدا جس کو دشمنوں کا ڈر ہے اپنا جان اور اپنی جان اور اپنا ایمان بچانا ہے وہ تو شام ہونے کے پہلے ہی پہلے شہر چھوڑ کر کے چلا جائے گا چلے جائیں گے محمد بالاگ ادرجا فقد ابلاگل مندر اب جب دشمن حملہ کرے گا تو وہ اپنی جان اور مال کو لے کے دشمن سے بچ چکے ہیں لیکن جو انسان یہ سوچتا رہا کہ دشمن آئے گا تب دیکھا جائے گا رات کو دشمن آیا سب کو قتل کر دیا سب کو گلاب بنایا سارا مال چھین لیا تباہ برباد کر کے آج بھائی یہی مثال آخرت کی ہے جس انسان کو ہوش آتے ہی آخرت کا ڈر آخرت کی فکر آخرت کا خوف پیدا ہو گیا تو تو اسی وقت سے آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے جنت سے بچنے والے، جہنم سے بچنے والے اعمال اور جنت تک داخل جنت تک پہنچانے والی نیکیاں کرنے لگتا ہے لیکن اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جس انسان نے جس کو موت کا ڈر نہیں آخرت کی فکر نہیں جہنم کی خبر کا خوف نہیں وہ اللہ پروہ انسان ایسے ہی پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا آئی موت آئی اور اسے اس ختم کر دی آخرت کی تیاری نہ کر سکا اللہ تعالی ہم سب کو امن کے توفی میں سے فرمائے اکول کو لہادا